سوال یہ تھا کہ کچھ میرے احمدی دوست ہیں اور چونکہ احمدیوں کو پاکستان میں کافر قرار دیا گیا ہے اور میں اس وقت سویڈن میں رہتا ہوں تو کیا ان سے تعلق رکھنا گناہ ہے یا ان کا قتل جائز ہے یا کیا صورتحال ہے کیونکہ بڑے سے دوست ہیں بڑے پرانے ملنے والے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایک تو بھائی جنجر بھائی ان کو عام بھی نہیں کہنا چاہیے پالے نمبر پہ وہ نرزئی ہیں ان کو مرزئی یا کاڈ یا نہیں کہنا چاہیے جس پر یہ ہے کہ وہ مرتد ہیں انہوں نے مستقل ایک نیا ندی بنایا ہوا ہے آقا کریم سرفوں کی ختم بہت سے منکر ہیں مرتد کے ساتھ تو کسی طریقے سے بھی یاری دوستی لگانی جائز نہیں ہے جو سدا سے کافر ہے وہ تو یعنی اس کے ساتھ تو برتنا کسی اور طریقے سے ہے لیکن جو اسلام لانے کے بعد مست ہو اس کی فضا باجب القتل ہے تو مردوں کا دیا کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ ناتا دوستی جو ہے یہ قط انقان ہے اللہ رسول نے سختی سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے سے منع فرمایا لا تک باب ذکر جب تمہیں ملوم ہو جائے تو ان کے پاس مت بیٹھو اور انہوں نے تو ایک نیا ندی بنا لیا ہے تو چونکہ وہ دیکھے ارے کو مارنے والے ارت موسال کو مارنے والے چونکہ ان کی شریتیں محسوس ہوئے چونکہ اب وہ ان کو ہاتھ میں کاغیر ہیں تو جو آتا کے بعد ایک نبی کو مارے جو اللہ کے نبیوں کو مار رہے ہیں تو وہ کاغر ہیں تو جو آ... آ... اپنی طرف سے ایک نبی بنا کر ماننے لگے تو اس کے ساتھ میرے بھائی دوستی بجانا اور اس کے پاس بیٹھنا وہ تو بہت بڑی محسوس ہے اور تمہارے باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں تمہارے خاندان ہو تمہارے گھر ہوں تمہارا مال تجارت ہو کچھ بھی ہو اگر تمہیں حب علیکم محم اللہ رسول ہی اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ پسند ہے تو رب رسول حقیہ یا تی اللہ ان قریب انتظار کرتا ہے اللہ کا تمہار آیا کہ آیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ خدا بندی کو بھاگت دینا ہے لہذا بچنا چاہیے ان کے ساتھ رٹنے سے ان کے ساتھ کھانے پینے سے ان کے ساتھ رشتے ماتے سے اور نہیں اس نے سلوک میں آج کل آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا بھی بہت اچھا ہے سلوک صرف اپنے سلوک کی بات نہیں یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں جب آدمی کلمہ پڑھ لے اس کے بعد اس میں گلو کرے کیونکہ ان کے پاس حق تو نہیں ہوتا نا ان کے پاس یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ انسانوں میں گھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے وہ ان کی جو ہے معاشرتی اٹھائیاں ان کو لوگ جو ہے وہ سمجھ ان کے پیچھے لگتے ہیں مگر نہ ان میں چونکہ حق تو نہیں ہوتا اس لیے معاشرتی اچھائوں کو اپناتے ہیں اور اس لیے لوگوں کو گراہ کرنے کی